ہم بو نات بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ہے ڈبلو الحمدللہ وحدہ ڈاٹ والسلام الحمد من لا نبی بعدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تازن ربك ليباثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور الرحيم صدق الله الأزيم سورت العراف کی آیت نمبر سڑسٹھ سڑ سے آج ایک سو سڑ سڑ سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں ذکر وہی بنی اسرائیل کا چل رہا ہے اللہ فرماتے و عزتا ازد اور یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا لیا بسن نہ علیہم کہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا نئی یسو مہمسو الزاب جو ان کو بدترین عذاب کا مزا چکھاتے رہیں گے یہود یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے کی سب سے معزز محترم عزت اور فضیلت والی قوم تھی اللہ نے خود کہا یا بنی اسرائیل ازکرو نعمتی الطی العمت علیکم کم و انی فبدل تو کمار میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے سارے جہانوں پر فضیلت دی اسی طریقے سے اللہ نے خود فرمایا اس قرون علیہ و جم ملوکا وطا کمالعالمی یاد کرو کہ میں نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور تم میں سے بعض کو بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں کو نہیں دیا تو یہ ایمان کی نعمت کا ذکر ہے توحید کی نعمت کا ذکر ہے اور انبیاء کا کثرت سے ان کے اندر آنا اس کا ذکر ہے تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا تو یہ بڑی معزز اور محترم قوم تھی لیکن پھر اپنی نافرمانیوں حکم عدولیوں وعدہ خلافیوں منافقتوں کی وجہ سے مردوط ٹہری اور آج تک یہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی ہے انسانیت کو نقصان پہنچانے والے طریقے سوچنا تباہ کرنے والے طریقے سوچنا سود کے شکنجے میں جکڑنے کے طریقے سوچنا فحاشی اور اریانیت کو عام کرنے کے طریقے سوچنا یہ آج بھی یہودیوں کا مجموعی طور پر ذتی ہے اور ان کاموں کے وہ سرپرست عالمی طور پر شمار ہوتے ہیں چنانچہ اللہ نے بھی ان کو دنیا میں یہ سزا دی کہ جب سے یہ بگڑے ہیں تو ان پر کوئی نہ کوئی قوم مسلط ہو کر انہیں اذیتیں دیتی رہی تو یہ بھی اللہ پاک کا ایک عذاب ہے دنیا میں کہ اللہ کسی پر کسی ظالم حکمران کو ظالم قوم کو ظالم بادشاہ کو ظالم ملک کو مسلط کر دے کبھی یہ بخت نصر کی غلامی میں رہے کبھی رومیوں کی غلامی میں کبھی کلدانیوں کی غلامی میں اور روم کے نصارہ اور عیسائی ان سے ٹیکس جزیہ اور خراج وہ وصول کرتے رہے قریب کے زمانے میں دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ پوری دنیا جانتی ہے اس نے جان لیا تھا کہ یہ سازشی قوم ہے یہ کبھی بھی اپنی سازشوں سے باز آنے والی نہیں اگرچہ اس نے جو کچھ ان پر مظالم ڈھائے تھے انہوں نے ان مظالم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور ظلم کی فرضی داستانیں گھڑ لی لیکن بہرحال اس نے بھی کچھ کمی نہیں کی ہے یہ بات ہے کہ ہولو جس کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بچوں کو عورتوں کو مردوں کو زندہ جلایا گیا اور گیس کے تنور بنا کر ان کو مار دیا گیا تو یہ جو ہولو ہے اس کی حقیقت کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تحقیق کرنے کی اجازت نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے بعض ملکوں میں اس کی تحقیق کرنا وہ بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے بہرحال مختلف زمانوں میں ان پر مختلف لوگ مسلط رہے جو ان کو عذاب دیتے رہے لیکن اب تقریباً ساٹھ سال سے یہ فلسطین میں جمع ہیں تو بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس وقت تو ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے ایٹمی طاقت بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے چھوٹا سا ملک لیکن سارے عربوں کو اس نے انگلیوں پر نچا رکھا ہے اور مسلمان اس سے خوف کھاتے ہیں تو قرآن کیسے کہتا ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی یہ اشکال ان کی اس طاقت کو دیکھ کر ہوتا ہے لیکن ایک مسلمان کی نظر میں یہ کوئی بہت بڑا اشکال نہیں ہے اس لیے کہ خود حدیث سے ثابت ہے سروید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ قیامت کے قریب ایک ہی علاقے میں جمع ہو جائیں گے اور ان کو جمع اس لیے کر دیا جائے گا تاکہ حیرت مسیح علیہ السلام کے لیے ان کا خاتمہ کرنا وہ آسان ہو جائے یہ اللہ کی ایک تدبیر ہے تو ایک علاقے میں قیامت کے قریب ایک ساٹھ سال سے جمع ہو گئے اور ان کی تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے تو لوگ ان کے ہزاروں سال کی ضلعت کو نہیں دیکھتے ساٹھ سالہ اقتدار کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں اور قرآن پر معاذ اللہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ شدت کے ساتھ منتظر ہیں دجال کے تو ان کا خیال یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو پھر عالمی سطح پر ہماری حکومت ہوگی تو وہ بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسی فلسطین کے علاقے میں مسیح علیہ السلام یہود کا بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے تل ابیب سے جو چھتیس میل دور تقریبا مقام ہے مقام لد حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مقام لد پر دجال دجال کو قتل کیا جائے گا اور دیس کی یہ پیشن گوئیوں ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ انہوں نے لود کے نام سے وہاں ایئرپورٹ بنا رکھا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سوا چودہ سو سال پہلے اس کی نشاندہی فرما دی اور آج انہوں نے وہاں پر اپنا ایئرپورٹ تعمیر کر لیا گویا کہ وہ پورا سٹیج تیار ہو رہا ہے دجال کی آمد کا لیکن یہود دجال کی آمد کے ساتھ عالمی سطح پر اپنی حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو نظر آ رہا ہے کہ دجال کے چند روزہ اقتدار کے بعد پھر اسے یہود کے سمیت ختم کر دیا جائے گا اور پھر تو پوری دنیا میں امن اور سکون قائم ہوگا تو اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا رب کا بسن علیہمتی یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ میں ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے ان رب کا لسری العقاب بے شک رب بہت جلد سزا دینے والا ہے د ان نہ غفوریم اور بے شک وہ بہت بخشنے والا انتہائی مہربان بھی ہے تو دونوں چیزوں کا اللہ پاک قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں اپنی سزا کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اپنی جزا کا بھی ذکر کرتے ہیں عذاب کا بھی ذکر کرتے ہیں ثواب کا بھی ذکر کرتے ہیں اپنی پکڑ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی اللہ پاک ذکر کرتے ہیں تو دونوں چیزیں ہیں تو وہ سزا دینے پر آئے تو جلد از جلد سزا دے سکتا ہے اس کے سزا دینے میں تاخیر نہیں ہوتی اگر وہ فیصلہ فرما لے سزا دینے کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاف کرنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے پھر یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ نے ایک طرف اپنی سزا کا ذکر کیا تو صرف ایک صفت جلد سزا دے سکتا ہوں لیکن اپنی مغفرت اور رحمت کا ذکر کرنے کے لیے اپنی دو سکھتے ذکر فرمائیں و ان لاغور رحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے مقم عربی امام فرمایا کہ ہم نے ان کو فرقوں میں جدا جدا کر دیا فرقے تو خود بن گئے لیکن تقوینی طور پر اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اللہ فرماتے ہم نے یوں کر دیا جیسے اللہ کہتے ہم نے دلوں پر مہر لگا دی حالانکہ قرآن اور حدیث کے تفصیلی مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے مہر لگ جاتی ہے جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ مہر لگانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ کی طرف تقوینی طور پر نسبت کے جو کچھ ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے بگر وہ فرقوں میں خود تقسیم ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے میری امت میں تہتر فرقے بن جائیں گے فرقہ واریت کی وجہ سے یہود بھی ذلت کا شکار ہوئے اور آج فرقہ واریت کی وجہ سے مسلمان بھی دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں ایسی فرقہ بندی ہے کہ فرقہ در فرقہ فرقہ در فرقہ مسلمان تقسیم ہے یعنی ایک فرقہ بنتا ہے اور فرقے کے اندر بھی فر فرقے بن جاتے ہیں کوئی فرقہ بھی آپس میں تعاون کے لیے آمادہ نہیں ہے سیاسی طور پر بھی مسلمان تقسیم اور مذہبی طور پر بھی مسلمان تقسیم تو جب مسلمان بھی فرقوں میں تقسیم ہو گئے تو جو حالات یہود پر آئے وہ مسلمانوں پر بھی آ سکتے ہیں انہوں نے تو کو پسے پشت ڈالا تو اللہ کے غضب کے حقدار بنے اگر ہم قرآن کو پسے پشت ڈالیں گے تو اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں بنیں گے اللہ کا اصول ایک ہی ہے جو اصول اللہ کا یہود و نصارہ کے لیے تھا وہ اصول اللہ پاک کا مسلمانوں کے لیے بھی ہے ایسا نہیں کہ یہود و نصارہ کے لیے تو اصول یہ تھا کہ وہ گناہ کریں گے تو سزا ملے گی اور اللہ کی مان کر چلیں گے تو نیمتے ملیں گی جزا ملے گی اور اللہ مسلمانوں کے حق میں اس اصول کو بدل دے کہ مسلمان گناہ کریں تو نیمتے ملیں گی جزا ملے گی نہیں بھائیو اللہ ظالم نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کا کوئی اصول اور ہو اور کسی اور کے لیے اصول اور ہو ہم دیکھیں تو ہم پر بھی تو اس وقت اغیار مسلط ہیں جگہ جگہ مسلمان مغلوب اور مقہور ہیں کہیں کھلے عام مغلوب ہیں کہیں در پردہ مغلوب ہیں اور مقہور ہیں سیاسی اعتبار سے اور ملکی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اغیار کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ذلت کا شکار ہیں تو فرقہ واریت کی وجہ سے جو نقصان ان کو ہوا وہ مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے مقام فل عرضی اماما ہم نے ان کو فرقوں میں جدا جدا کر دیا منہم اسالح نم دون دالک ان میں سے بعض نیک اور بعض بد میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کا کلام سچا, کا سچا کلام ہے اور عدل والا کلام ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ غصے میں آئے کسی ایک فرد کی غلطی دیکھ کر تو اس فرد کی ساری قوم کو ہی برا کہہ دیتے ہیں ساری قوم کو برا ہم سارے ایسے ہوتے ہو لیکن اللہ ایسے نہیں کرتے یہود اپنی جگہ قابل مزمت ہیں لیکن اللہ یہ نہیں کہتے کہ سارے ہی یہود غلط ہیں اللہ فرماتے ان میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں ماننے والے بھی ہیں ان میں ایمان قبول کرنے والے بھی ہیں نیکی کی طرف مائل ہونے والے بھی ہیں ڈبلو تو کسی قوم کو بھی اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ یہ تو کبھی بھی نیکی کے راستے پر نہیں آ سکتے نہ کسی فرد کو نہ کسی قوم کو کسی سے مایوس نہ ہوا جائے اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ کسی کو قبول ایمان کی توفیق دے دے اور پھر دین کی خدمت کے لیے اس کو قبول فرما لیں اللہ اکبر مونا سندھی مونا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ یہ ان کا نام جب ہندو تھے تو ان کا نام بوٹا سنگھ تھا ایمان سکھ تھے تو بوٹا سنگھ نام ایمان قبول کر لیا تو ان کا نام رکھا گیا عبید اللہ تو علامہ اللہ اقبال نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ کام جو بڑے بڑے سید اور قریشی نہ کر سکے وہ اللہ نے بوٹا سنگھ کو عبید اللہ بنا کر لے لیا چنا قرآن کا درس دینے والے قرآن پڑھانے والے مولانا احمد علی لاہور رحمت اللہ علیہ غیر مسلم خاندان سے تعلق لیکن تقریباً پینتالیس سال تک لاہور والوں کو قرآن سنایا تو اللہ جسے چاہے قبول فرما لے تو اس لیے کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ گویا کہ اس سے کبھی خیر کی توقع ہی نہیں تو اللہ پاک اس کو نیک بنا دے ہم دیکھ رہے بعض کیسے کیسے گلوکار فنکار اور ایاش قسم کے لوگ چور اور ڈاکو دین پر لگتے ہیں تو مولوی مولویوں کی اولادوں سے پیروں کی اولادوں سے سیدوں کی اولادوں سے زیادہ ان کے دل میں دین کا درد ہوتا ہے اور وہ زیادہ اس کے لیے روتے بلکتے تڑپتے اور محنت کرتے ہیں تو کسی سے مایوس نہ ہوا جائے اور کسی کو بالکل شر نہ سمجھا جائے خیر کی توقع رکھی جائے شاید اللہ پاک اس کو کبھی قبول فرما لے تو فرمایا کہ ان میں سے بعض نیک بھی ہیں اور بعض برے بھی ہیں وَبَلَوْنَاهُم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم نے ان کو نیمتے دے کر بھی آزمایا اور مصیبتوں میں بھی آزمایا تاکہ وہ باز آ جائیں یہ اللہ کے آزمانے کے کئی طریقے ہیں اللہ کسی کو کس طریقے سے آزماتا ہے اور اللہ کسی کو کس طریقے سے آزماتا ہے کسی کو دے کر کسی سے لے کر کسی کو بیماری میں کسی کو صحت میں کسی کو کمزوری سے کسی کو قوت اور طاقت سے اور کسی کو نیمتے دے کر اور کسی کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر کے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا تاکہ وہ باز آ جائیں تو بھائی مومن کی شان یہ ہے مصیبت آئے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اور نعمت ملے تو تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے کہ یہ بھی آزمائش ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِسُ الْكِتَابِ يَأْخُزُونَ, يَأْخُزُونَ عَرَضَهَا ظَلْ عَدْنَى ان کے بعد ایسے جانشین ہوئے نلائق جانشین خلف نلائق جانشین خلف اس کو اگر لام کے سکون کے ساتھ پڑے تو اس کا معنی ہوتا ہے نالک جانشین اور اگر خلف پڑے لام کی زبر کے ساتھ تو معنی ہوتا ہے لائق جانشین ہمارے ہاں اردو میں کہہ دیتے ہیں یہ فلاں حضرت کے خلف الرشید ہے خلف الرشید تو پتہ نہیں ہوتا لوگوں خلف الرشید کا معنی کیا حالانکہ خلف کا معنی ہے نلائک تو اس کا مطلب یہ حضرت کا نلائق جانشین ہے خلف الرشید تو یوں تعارف کراتے ہیں تو خلف نلائک کو کہتے ہیں اور خلف لائق کو کہتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے بعد ایسے نلائک جانشین ہوئے ورث الکتاب جو کتاب کے وارث بن کر دنیا ہی کا و متاث سمیٹنے میں لگ گئے دنیا کا و متاث سمیٹنے میں لگ گئے نلائک جانشین ابا کی گدی پر بیٹھ گئے ابا کی مسند پر بیٹھ گئے ابا بڑی شخصیت تھے اور ان کی مسند بڑی عزت والی مسند لیکن ابا تو کچھ دین کا کام کر لیتے تھے اور صاحبزادے نے محض دنیا کے سمیٹنے ہی کو اپنا مقصد بنا لیا نلائک جانشین پتہ ہی نہیں کہ کیسے کام کرنا ہے یہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں نلائک جانشین حکیموں کے بھی نلائق جانشین ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے بھی نلائق جانشین اور پیروں کے بھی نلائق جانشین اور مولویوں کے بھی نلائق جانشین ہر شعبے میں ہو سکتے ہیں مولانا اقشام الاقانوی رحمتہ اللہ وہ یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے نلائق جانشین کا اب حکیم صاحب والد صاحب وہ کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے گئے تو اس کی نبز وغیرہ دیکھی تو اس کے بعد مریض سے کہا کہ لگتا ہے آپ نے مالتے تناول ہیں تو اس میں مانا کہ واقعی میں نے مالٹے کھائے ہیں باہر نکلے تو بیٹے نے پوچھا بجانا آپ کو کیسے پتا چلا پہ اس نے مالٹے کھائے ہیں ان کے بیوکوف اس کی چار پائی کے نیچے چھلکے پڑے ہوئے تھے اب اس نے بات کو پلے باندھ لیا کہ یوں پکڑتے ہیں کہ کیا کھایا ہے اب ابا جان تو دنیا سے چلے گئے تو اب مسندین کے ہاتھ میں آئی تو یہ بھی کسی مریض کو دیکھنے کے لیے گئے تو ان کی چارپائی کے نیچے نمدا پڑا ہوا تھا نمدا جو گدے یا گھوڑے پر رکھتے ہیں بیٹھنے کے لیے تو کافی دیر نبض دیکھتے رہے آنکھیں بند کر کے پھر کہتے لگتا ہے آپ نے نمدا تناول فرمایا ہے کہ حضرت نمدا بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے تو کہہ کہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو لیکن آپ کی چارپائی کے نیچے نمدا پڑا ہوا ہے تو یہ نلائق جانشین ہر شعبے میں ہوتے ہیں تو کہ ان کے نلائک جانشین بن گئے تو یہ اللہ معاف فرمائے بہت سی گدیاں ہماری ایسی ہیں بہت سی مسلدیں ایسی ہیں بھائی موبائل کا خیال کیا کرو اللہ کے نیک بندوں نہ بجایا کرو اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے جدائی برداشت کر لو کیسے لوگ ہو کچھ دیر کے لیے بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تو بہت سی مسلطیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کبھی بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے واقعی صاحبے علم لوگ تھے صاحب تقوا لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑا اصلاح کا کام کیا لیکن اب ان گدیوں پر خالص دنیا دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باپ دادا کی قبر پر پلنے والے ان کی قبریں بیچنے والے ان کا نام بیچنے والے نلائک قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی مسنت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کتے لڑا رہے ہیں اور ریچھ لڑا رہے ہیں اور رنڈیاں اور کنجلیاں نچا رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ کہ لوگ انہیں کے جا کر مرید بنتے ہیں کہتے ہیں اسی مسنت سے جڑے رہنے ہیں چاہے یہاں پر انسان بیٹھا ہو یا حوان بیٹھا ہو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے اسی مسنت کے ساتھ جڑے رہنا یہاں پر کوئی بھی ہو تو اقبال نے بھی اسی پر جلے دل کے ساتھ کہا تھا پہلے بھی یہ جی شیر پڑ چکا جلے دل کے ساتھ کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن میراث میں آئی ہے انہیں مسن ارشاد۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد کے تصرف میں ہیں اکاب کے نشیمن تو کہا کہ یہ نشیمن جو ہے یہاں پر کبھی تو عقاب بیٹھا کرتے تھے آج وہاں پر کبے بیٹھے ہوئے ہیں مسنت نیراش میں ملی ہے تو یہ بہت سی تباہی صاحبزادوں کی وجہ سے آئی ہے صاحبزادوں کی وجہ سے نلائک صاحبزادے نلائک جا لیکن لوگوں نے ان کو بھی حضرت کا بارش سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا چاہے اس کے اندر کوئی صلاحیت ہو یا نہ ہو حیرت کی بات ہے ہمیں قرآن یہ بتاتے ہے کہ نبی کا بیٹا بھی ہو اگر وہ ایمان اور عملے سالے سے محروم ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ تو یہ بتا رہا ہے اور ہم نے کہا نبی کا بیٹا ہونا تو عزت کی بات نہیں ہوگا لیکن ہمارے پیر صاحب کا بیٹا ہونا یہ عزت کی بات ہے چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو تو یہ غلط سوچ ہے اسی سے ہمیں لوٹا جاتا ہے اس غلط سوچ کی بنا پر تو فرمایا کہ ان کے بعد ایسے نالائک جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر دنیا ہی کا و متاث سمیٹنے میں لگ گئے اور پھر کہتے کیا ہیں سیگ فرنا <الْأَنَا> کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا ہمیں معاف کر دیا جائے گا اللہ اکبر یہ تسلی دیتے ہیں آپ, اپنے آپ کو ہمیں معاف کر دیا جائے گا یا لوگوں کو ویوقوف بناتے ہمیں معاف کر دیا جائے گا یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا اللہ بڑا غفور رحیم معاف کر دے گا یا اور یا اس لیے کہ ہم بڑوں کے نام لیوا ہیں پتہ نہیں میں کس کا نام لیوا ہوں کس کا جانشین ہوں آپ ذرا ہماری جو ناطیں پڑی جاتی ہیں اور قوالیاں پڑی جاتی ہیں ذرا سن کر دیکھ اس میں کیا ہے یہی ہے میں فلاں کا نام لیوا ہوں مجھے محشر میں فرشتے جنت میں جانے سے کیسے روک سکتے ہمارا فلاں سے تعلق ہے تعلق صرف نام لینے سے نہیں بنتا صرف خاندان سے نہیں بنتا نسبت سے نہیں بنتا تعلق ایمان اور عمل سالے سے بنتا ہے تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا ہائے اللہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر میں یہ خرابی جو بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی فرماتے ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آج سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں بہت بڑے مفسر ان کی تصویر ہے احکام القرآن اس میں وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ خرابی جو یہودیوں کے اندر تھی یہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ اور پھر انہوں نے حیث معاذ بن جبل ربی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کی عجیب روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن یہ قرآن لوگوں کے سینے میں پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اور سے کپڑا پھٹ جاتا ہے اسی طریقے سے دلوں میں پھٹ جائے گا دل میں اس کی کوئی عزت اور وقت, وقت میں ہی ہوگی فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے تو صحیح لا يجدون له شہو ولا لزا لیکن انہیں پڑنے میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوگی یل بسون جلوبان فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ لباس ہوگا ظاہر ہوگا بھیڑ جیسا مسکینی ظاہری طور پر بھیڑ جیسی شرافت بھیڑ جیسی نرم لباس بھیڑ جیسا لیکن دل بھیڑیے جیسے بھیڑیے جیسے دل ہوں گے آمال ہوں لا خالی خوف ان کے اندر تمائی تما ہوگی لالچی لالچ پہلا پیسہ سمیٹنے کا لالچ اور اللہ کا خوف بالکل نہیں ان قصرو کالو سنب اگر آمال میں کوتا کریں گے کہیں گے آہستہ آہستہ ہم پہنچ ہی جائیں گے کمال تک پہنچ جائیں گے انسا اور اگر گنا کریں گے کالو سر ہمیں معاف کر دیا جائے گا جو یہاں فرمایا کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا ان شرک و بل شیا ہم شرک تو نہیں کرتے نا اس لیے اور جو بھی گنا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا اللہ اکبر تو ان کا ذکر فرمایا کہ نلائک جانشین بنے جو کتاب کے وارث بن کر دنیا ہی کا مال و متاث سمیٹنے لگے اور وہ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا وہ یام اردم مسلح یا اور اگر ان کے پاس اس کی مثل اور مال آ جائے اور دنیا کا سامان آ جائے وہ بھی لے لیں گے لیتے جاتے ہیں دنیا کا سامان دنیا کا متا جتنا آئے لیتے جاتے ہیں یعنی حلال حرام کی پروانی نہیں ہے رشوت میں آئے سود سے آئے چوری سے آئے فتوے بیچ کر آئے تورات میں تحریف کر کے آئے کیسے آئے لیتے جاتے ہیں مال تو بھائی مال تو اللہ تعالیٰ کی نعمت لیکن مال میں یہ چیز ہی ختم کر دینا کہ یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ حلال ہے یا حرام جائز ہے یا ناجائز اس احساس کا ختم ہو جانا یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے اللہ کی ناراضگی کی علامت تو اللہ کرے یہ احساس باقی رہے ہمارا دین ہمیں مال کمانے سے معاش معاشتے تجارت سے منع نہیں کرتا لیکن ساتھ یہ بھی حکم ہے یہ احساس زندہ رکھو حلال ہے یا حرام امتیاز کرو المج علیہم میساک الکتاب کیا ان سے طورات میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ کسی کی نسبت نہیں کریں گے رسوما فی اور وہ اس میں پڑتے بھی رہے پھر بھی عمل نہیں کرتے بدار الآخرہ بدار الآخرہ تو خیر الدین اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈرتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں افلا تاکلون کیا تم عقل نہیں رکھتے